خطبہ نمبر پچھتر آپ علیہ السلام کا ارشاد اکرامی جب آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ بنی امیہ آپ علیہ السلام پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الزام لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم ينہ بنی امیت علمها بی انقرفی ولما وعدهم ابلغ من کیا بنی امیا کی واقعی معلومات انہیں مجھ پر الزام تراشی سے نہیں روک سکی اور کیا جاہلوں کو میرے کارنامے اس اتحام سے باز نہیں رکھ سکے یقیناً پروردکار نے توہمت و افترا کے خلاف جو نصیحت فرمائی ہے وہ میرے بیان سے کہیں زیادہ بلیغ ہے میں میں ہر حال میں ان بے دینوں پر حجت تمام کرنے والا ان عہد شکن مبتلا تشکیق افراد کا دشمن ہوں اور تمام مشتبہ معاملات کو کتاب خدا پر پیش کرنا چاہیے اور روز قیامت بندوں کا حساب ان کے دلوں کے مضمرات یعنی نیتوں ہی پر ہوگا